سرکار مدینہ راحت قلب وسینا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شاہ نے بے شک بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا صلو علی علحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیوں سرکار مدینہ راحت قلب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق کا تذکرہ جاری ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے کتنے پیارے تھے کتنے حسین تھے اور ان اخلاق میں خود اخلاق اپنی کتنی بلندی کو پہنچا ہوا تھا اگر اس کی گہرائی تک ہم جانے کی کوشش کریں تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں مگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کی گہرائی تک ہم نہیں جا سکتے میری آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی فرمایا بورس لیما مکاری مل اخلاق مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کو ان کے مرتبہ کمال تک پہنچا دوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے اخلاق مبارکہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں حضرت جابی رضی اللہ تعالی عنہ کی نوایت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی لم یبعثنی متعنیتا ولیکن بعثنی معلیم و میسیرا فرمایا اللہ تعالی نے مجھے سختی اور شدت کرنے کے لیے نہیں میجا بلکہ مجھے معلم۔ اور استاد بنا کر بھیجا اور آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں یہ اخلاق اور بطور خاص نرمی شفقت محبت اور افو درگزر اور حکمت عملی کس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق مبارکہ کی ایک جھلک دیکھنی ہو تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث مبارک کا مطالعہ فرمائیں ارشاد فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال تک خدمت کی اور میری عمر اس وقت آٹھ سال کی تھی آٹھ سال کی عمر کا بچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور خادم حاضر ہوتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ دس سال میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار دیے میں نے سفر و حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر انجام دی اس طویل عرصے میں دس سال کے عرصے میں سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہ فرمایا اف تک نہ فرمایا جو کام میں کر دیتا اس کے بارے میں کبھی یہ نہ فرمایا کیوں کیا اور مزید فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی میرے کسی کام میں عیب نہیں نکالا آٹھ سال سے لے کر 18 سال کی عمر تک اگر کوئی بچہ کام کرتا ہے اس کے کاموں کے اندر کتنی خامیاں ہو سکتی ہیں کتنا بچپنا ہو سکتا ہے کتنی مرتبہ وہ غلط کر سکتا ہے کتنی مرتبہ وہ نہ کرنے کا کام کر سکتا ہے اور کتنی مرتبہ کرنے کا کام نہیں کرتا لیکن دس سال کا عرصہ گزر جاتا ہے میرے آکاش صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اف تک نہیں فرماتے جو کام نہ کیا ہو اس پہ یہ نہیں فرماتے کیوں نہیں کیا اور جو کام کر لیا ہو غلطی سے اس پر کبھی یہ نہ فرمایا کیوں کیا ہے اور کبھی کسی کام کی برائی نہ نکالی کسی کام کا عیب نہ نکالا بلکہ اصلاح فرما دی محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیار کے ساتھ اس کی اصلاح فرما دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ کی اس طرح کی رحمتوں شفقتوں محبتوں کے واقعات سے سیرت کی کتابیں لبرے سے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن میں نماز ادا کر رہا تھا جماعت کے اندر دوران نماز ایک شخص کو چینک آئی تو میں نے اسے کہا یار اللہ یعنی نماز کے اندر ہی میں نے اسے یرحمک اللہ کہہ دیا اب حضرت معائیا فرماتے ہیں کہ دوسرے نمازی مجھے گور گور کر دیکھنے لگے نماز کے اندر ہی سب مجھے گور گور کے دیکھ رہے ہیں تو میں ان کی حرکت پہ پریشان ہو گیا اور میں نے کہا کہ افسوس مجھ سے ہو کیا گیا ایسا کہ یہ لوگ سارے مجھے گور کے دیکھ رہے ہیں پھر نمازیوں نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارے تو اب مجھے سمجھ آئی کہ نماز کے اندر خاموش رہنا تھا یعنی نماز میں اگر کسی کو چھینک آئے تو اسے وہاں پر اللہ نہیں کہنا بلکہ خاموش رہنا تھا فرماتے ہیں کہ جب نماز مکمل ہوئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا تو مجھے اپنے پاس بلایا اب یہاں پر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت ہے اس کو ملاحظہ فرمائیں کہ نماز کے اندر دوسرے تو گور گور کے دیکھ رہے تھے لیکن یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تربیت فرمائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں فبی ابی ہوا و امی حضور پہ میرا باپ بھی قربان ہو حضور پہ میری ماں بھی قربان ہو جائے مار تو من قبل میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا حسین تعلیم دینے والا کوئی نہ دیکھا جتنے پیارے انداز میں جتنے شفقت کے انداز میں جتنی محبت کی انداز میں سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دی میں نے نہ آپ سے پہلے ایسے کسی کو دیکھا نہ آپ کے بعد ایسے کسی کو دیکھا میرے ماں باپ حضور پر قربان ہو جائے اب کیا ہوا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا یہ صحابی فرماتے ہیں دارا بانی وبانی والا نہ نما یا تصبیح و تقبیر و تلاوت القرآن فرماتے ہیں کہ حضور نے نہ مجھے مارا نہ مجھے برا بلا کہا نہ مجھے جھڑکا کچھ بھی نہیں فرمایا صرف اتنی بات ارشاد فرمائی اپنے پیارے انداز میں کہ اے صحابی نماز کے اندر گفتگو کرنے کی اجازت نہیں بلکہ نماز تو تصبی اور تکبیر اور تلاوت قرآن کا نام ہے بس اتنی بات ارشاد فرمائی کہ نماز کے اندر تم نے جو ہے وہ یارحم و کہہ دیا لوگوں سے ایک قسم کا کلام کر لیا تو نہ مجھے جھڑکا نہ مارا نہ ڈانٹا نہ مجھے برا کہا بلکہ اتنا ارشاد فرمایا کہ اے صحابی نماز کے اندر ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے نماز تو تلاوت کا نام ہے ذکر کا نام ہے تسمی کا نام ہے تکمیر کا نام ہے تو یہ سرکاری غالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز کہ جھڑکنا نہیں مارنا نہیں ڈانٹنا نہیں پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ سمجھانا جو ہے یہ سرکار دعالم صدی وسلم کا طریقہ ہے مبارک اور اسی سے ہماری تربیت کا بھی ایک پہلو نکلتا ہے کہ بعض اوقات مسجد کے اندر ہم بھی خلاف مزاج یا خلاف شریعت کوئی کام دیکھتے ہیں تو وہاں پر طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس بندے کو پکڑ کے اس کی گردنی مروڑنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں بلکہ وہاں پر پیار اور محبت کے ساتھ سمجھایا جائے جیسے سرکار دعالم سلد وسلم نے سمجھایا ایک نوجوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ایسی بات کہی کہ جس کا کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاد اللہ بدکاری کرنے کی اجازت عطا فرما صحابہ کے نے جب اس نوجوان کی یہ دیدہ دلیری اور بے بےپاکی کو دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور اتنے بدترین فیل کے بارے میں سرکار دوارن صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہا ہے تو صحابہ کرام نے تو اس کے اوپر جو ہے بلبلا اٹھے اور اسے کہا کہ اپنی بکواس بند کرو لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے قریب بلایا اور بڑے ہی پیارے بات انداز میں ارشاد فرمایا اے نوجوان اتو ہوں امی کا کیا یہی فیل تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ کرے اس نے کہا ہرگز نہیں فرمایا و کگالی کا ناسو لا یوشب لہولی اما فرمایا کہ جیسے تو پسند نہیں کرتا اس طرح لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماں کے ساتھ تو اس طرح کریں پھر فرمایا اتوشبلی اختی کا کیا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی یہی فیل تیری بہن کے ساتھ کرے اس نے کہا ہرگز نہیں فرمایا کگالی کا ناسو لا یوشبو لہولی احاواتی لوگ بھی اسی طرح پسند نہیں کرتے پھر فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی یہیز تیری پی کے پسند نہیں کرتے پھر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی پیاری بات ارشاد فرمائی جو پوری روئے زمین کے جملہ انسانوں کے لیے زندگی کو اچھے خوشحال اور پیارے انداز میں گزارنے کا طریقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ہی پیارے انداز میں ارشاد فرمایا فکر لہم ماں تک نف سکھ و اہم بہ ل جو بات تو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے اس کو دوسروں کے لیے بھی ناپسند کر اور جو بات تو اپنے لیے پسند کرتا ہے اسی بات کو دوسروں کے لیے پسند کر جب تھی پسند نہیں کرتا کہ تیری ماں کے ساتھ تیری بہن کے ساتھ تیری بیٹی کے ساتھ تیری خالہ کے ساتھ تیری کے ساتھ کوئی اس طرح کرے تو دوسروں کے لیے بھی ایسا ہی پسند کر کہ ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا نہ کرے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مبارک تعلیم اور اس کے بعد اس نوجوان کے دل سے اس برائی کے لیے ہمیشہ کے لیے نفرت پیدا ہو گئی اور زندگی کے اندر دوبارہ کبھی اس برائی کے قریب نہ گیا کتنی بڑی جرت اور بے باقی تھی اس کے کہنے کے اندر اور کتنا حسن نزاکت اور نفاست تھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمانے کے اندر ایک اور حدیث مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک گروہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا السلام علیکم کہا جاتا ہے نا السلام علیکم لام کے ساتھ السلام علیکم انہوں نے کہا السلام علیکم لام کو چھوڑ دیا اور السلام علیکم کہہ دیا سام کا مطلب ہوتا ہے موت السلام علیکم کا مطلب کہ تم پر سلامتی ہو اور السلام علیکم کا مطلب کہ تم پر موت ہو تو اب یہودیوں کا وہ گرو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے السلام علیہم کہ ماد اللہ تم پر موت ہو اب اپنے خیال کے اندر تو انہوں نے بد دعا دی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے اور ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا آپ نے صرف اتنا جواب میں فرما دیا وہ علیہ اور تم پر بھی صرف اتنا فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اللہ نے جب یہودیوں کی اس بات کو سنا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی انہوں نے بک بک کی ہے تو اب آپ کو جلال آ گیا ان کو فرمایا السلام علیکم وا کہ تم پر موت بھی ہو لانت بھی ہو تو جب اتنے جلال کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تو میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملن یا عائشہ آشا ٹھہرو اے عائشہ, ان اللہ تعالیٰ فی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے کیا کہا؟ اور اس پر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ اے عائشہ, اللہ تعالی ہر کام میں نرمی کو پسند فرماتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے, اللہ اللہ نے سنا نہیں ہوئے کیا کہا میں نے جو جواب دیا میں نے تو ان کی بکواس کے اوپر جواب دیا دو صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا اے عائشہ تم نے یہ نہیں سنا میں نے کیا جواب دی یعنی اگر انہوں نے مجھے یہ کہا تو میں نے جواب میں والے کہہ دیا میں نے بھی اسی طرح کی بات کہہ دی لیکن کہنے کا انداز سخت لفظ زبان پر نہ آیا پرش لفظ زبان پر نہ آیا بڑی محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ وہ الفاظ ادا فرمائے کہ جس میں ان کا جواب بھی ہو گیا مقصد بھی حاصل ہو گیا تو فرمایا کہ اے عائشہ اللہ تعالیٰ ہر بات کے اندر نرمی کو پسند فرماتا ہے ایک اور حدیث مبارک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں ہوتے تھے اور حضور کی کوئی بات ہم سے پوشیدہ نہ ہوتی تھی سفر میں بھی ساتھ ہزر میں بھی ساتھ اب سفر میں آدمی کا مزاج بعض اوقات بدل جاتا ہے اس کی سواری صحیح طرح نہیں چل رہی اس کو کھانا صحیح طریقے سے نہیں ملا گرمی کے اثرات ہیں سردی کے اثرات ہیں سفر کی تھکاوٹ ہے تو آدمی سفر کے اندر بعض اوقات چڑچڑا ہو جاتا ہے لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر بھی کیا اور آپ کی بارگاہ کے اندر حضر کے اندر بھی حاضر رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معمولات مبارکہ ہمارے سامنے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کانا یعود مربانا وایوش جنا اہ حضور ہمارے بیماروں کی عیادت بھی فرمایا کرتے تھے ہمارے جنازوں میں شرکت بھی کیا کرتے تھے کوئی کہیں بھی مدینہ منورہ کے کونے کے اندر فوت ہو جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اطلاع دی جاتی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جاتے یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق ہیں حضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ایک مرتبہ بڑے ہی پیارے انداز کے اندر ارشاد فرمایا فرمایا کہ جب کوئی شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافیہ کیا کرتا ہاتھ ملاتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنا دستے مبارک اس کے ہاتھ سے نہ کھینچتے جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہ کھینچ لیتا ہاتھ ملایا اب ہاتھ ملا کے پکڑا ہوا اب وہ اس نے برکت کے لیے پکڑا ہوا یا اس نے لا علمی کی وجہ سے اس کو احساس نہیں ہے کہ تکلیف ہو سکتی ہے اب اس نے پکڑا ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم خود اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے اس کے ہاتھ میں دست مبارک دیا ہوا جب اس کا دل کرتا تو وہ اپنے ہاتھ کھینچتا تب سرکار تو عالم وسلم اپنا دست مبارک پیچھے لے کر آتے ورنہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے رکھتے اور مزید فرمایا کہ جب کوئی شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی طرف سے روح گردانی نہ فرماتے جب تک وہ شخص اٹھ کر خود نہ چلا جاتا یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بیٹھا ہوا تو اپنی توجہ اس سے بدل دی دوسری طرف منہ کر کے باتیں کرنا شروع کر دی تاکہ اٹھ کر چلائی جائے ایسا نہیں جب تک کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہے اس کی طرف توجہ فرما رہے ہیں اسے اپنے رحمت والے پھول الفاظ مبارکہ کی صورت میں عطا فرما رہے ہیں جب وہ شخص خود اٹھ کر چلا جاتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دوسری طرف ہوتی تھی اور تیسری بات رشاد فرمائی فرمایا کہ یہ کبھی نہ دیکھا گیا کہ اپنے جا غلاموں کی مجلس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں اور اپنے کسی ہم مجلس کے سامنے اپنے پاؤں کو دراز کیا ہو سب بیٹھے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کو دراز فرما دیں آپ کبھی ایسا نہ کرتے حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے مبارک پاؤں دراز فرما لیں تو کیا کسی صحابی کے دل پر جران گزر سکتا ہے کیا کسی کے دل پر شاخ ہو سکتا ہے نبی ابا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک اگر کسی کے سامنے آئیں وہ تو اپنی جان قربان کر دے مبارک قدموں کے بوسے لینا شروع کر دے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں اگر اس کے سامنے آئیں وہ زندگی کا سب سے بڑا ایزان سمجھے کہ نبی اباغ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدموں کو میری طرف کر دیا لیکن یہ ان کا جذبہ ہوتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق مبارکہ ہیں وہ اپنی جگہ تھے کہ ان صحابۂ کرام کے درمیان جو جان قربان کرنے والے جو تن من وارنے والے جو اپنے مامام قربان کر دینے والے جو گھر بار کو نشاور کر دینے والے ہیں ان کی طرف اپنے مبارک پاؤں کو دراز نہ فرماتے تھے اپنے اخلاق مبارکہ کی وجہ سے ایک اور حدیث مبارک بڑی ہی پیاری حدیث مبارک حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آرابی مسجد میں داخل ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علی و علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے اس آرابی نے دو رکعت نفل پڑے اور نفل پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یوں دعا کی اللہ مرحمنی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا ترمان یہ اب اس کی محبت کا یہ انداز ہے کیا کہتا ہے وہ آرابی کہتا ہے کہ اے اللہ مجھ پہ رحم فرما اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرما مجھ پر اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرما اور ہمارے علاوہ کسی پر نہیں یعنی ہم دو پہ رحمت نادر فرما ہمارے علاوہ کسی پہ نہیں اپنی تو اپنی ذات تھی اس کی اپنے لیے تو دعا مانگ لی اس نے سرکار تو عالم علیہ وسلم کو اپنی محبت کے ساتھ شامل کر لیا کہ میرے اوپر میرے لیے رحم کی دعا ہو تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رحمت کی دعا ہو اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ کسی تیسرے پر نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا لقد تہجرتا واسی کہ اے آرابی تو نے ایک بڑی وسیع چیز کو محدود کر دیا اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے نا وہ اس آرابی پر بھی ہے اللہ کی رحمت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے اور اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ کائنات کے ذرے زرے پر بھی ہو جائے تو اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آرابی تو نے ایک وسیع چیز کو بڑا محدود کر دیا اب یہ اتنی بات رشاد فرما دی اس کے بعد تھوڑی دیر گزری وہ آرابی جو مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا جس نے ابھی دوڑکت نماز پڑھی اور یہ دعا مانگی وہ اٹھا اور مسجد کے ایک کونے میں جا کر پیشاب کرنا شروع کر دی مسجد کے اندر اب آپ خود غور کر لیں کہ مسجد کے اندر اگر کوئی شخص بیٹھ کے یہ کام کرنا شروع کر دے تو لوگوں کی حالت کیا ہوگی اب صحابہ کیا اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو سختی کے ساتھ منع فرما دیا کہ اب اس کو منع کرو اب یہ کر رہا ہے اب اس کو منع نہ کرو جب وہ اطمینان سے فارغ ہو گیا مسجد میں نشاط کر کے فارغ ہو گیا تو سرکار دو عالم اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تمہیں آسانیاں پیدا کرنے والا کر کے بھیجا گیا ہے سختیاں کرنے والا کر کے نہیں بھیجا گیا اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا علیمو و ولا و یہ صحابہ سے فرمایا فرمایا کہ اے صحابہ لوگوں کو سکھاؤ اور ان پر آسانیاں کرو سختی نہ کرو یہ کس کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے وہ شخص جو مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے صحابہ اسے مارنے کو یا پکڑنے کو دوڑ رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فرماتے ہیں کہ اسے سکھاؤ نرمی کرو سختی نہ کرو اس کے بعد اس عرابی کو مسئلہ تو سمجھ آ گیا سرکار تو آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جہاں اس نے پیشاب کیا وہاں پانی کا ایک ڈول بہادر پاک کر دو اب اتنا کرنے سے صحابی آربی کہتے ہیں کہ محبوب کریم وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں میری اس ناشائستہ حرکت پر حضور نے نہ مجھے جھڑکا نہ مجھے برا کہا نہ مجھے مارا بلکہ بڑے ہی پیارے انداز میں ارشاد فرمایا اندل مسجدہ لافی انہ تعالیٰ فرمایا کہ اے آرابی مسجد میں پیشاب نہیں کیا جاتا مسجدیں تو اللہ کے ذکر کے لیے اور نماز کے لیے ہوتی اتنی بات ارشاد فرمائی وہ صحابی سمجھ بھی گئے مسئلہ بھی پتہ چل گیا سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے گردیدہ بھی ہو گئے اب اگر اس واقعے پر تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں کہ اس واقعے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا انداز کتنا حسین ہے کتنا پیارا ہے تو شاید ہم سمجھ جائیں کہ ہمارے معاشرے میں اسی چیز کی کمی ہے ہم سختی کرتے ہیں ہم شدت کرتے ہیں ہم سختی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے لب و لہجے کے اندر ہمارے انداز کے اندر ہمارے طور اتوار کے اندر سختی ہوتی خاص طور پر مسجد کے اندر جو حالت دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر مسجد کے اندر بچے آ جائیں تو ان کو پیار کے ساتھ سمجھایا جا سکتا ہے پیار کے ساتھ ان کو پیچھے کھڑا کیا جا سکتا ہے جو ان کو مسجد میں لانے والے ہیں ان کو ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ بھی آپ کے بچے چھوٹے ہیں مسجد میں آ شرارتیں کرتے ہیں ابھی آپ مسجد میں نہ لے کر آئے لیکن جو ہمارے ہاں کا انداز پہلے تو ایک بزرگ کھڑے ہوں گے بچوں کو لتاڑنا جھاڑنا شروع کر دیں گے سب لوگوں کی نماز کو ڈسٹرب کریں گے پھر جو ان کو لانے والا ہے اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیں گے پھر آپس کے اندر لڑائی شروع ہو جائے بچے کو اتنے برے انداز کے اندر ڈانٹا جائے گا کہ دوبارہ مسجد کے اندر قدم رکھنا وہ پسند نہیں کرے گا اس کے بڑے کو اس قدر برے انداز میں ڈانٹا جاتا ہے کہ بچہ تو بچہ ہے وہ بڑا بھی دوبارہ مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں کرتا اسی طرح مسجد کے اندر ابھی جو دیکھنے میں آتا ہے دوران نماز موبائل فون بجنا شروع ہو جاتا ہے اب بعض اوقات اس کی چیز واقعی بہت غلط ہوتی ہے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد کے اندر جو اس کی ٹین بجی ہے تو اس نے سائلنٹ جان بوجھ کر نہ کیا تھا ہو سکتا ہے اس نے سمجھا کہ میں نے سائلنٹ کر دیا لیکن غلط ہی ہوگی یا وہ بھول ہی گیا اور پھر جو اس کی بیل لگی ہوئی ہے, جو ٹیون اس میں لگی ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ گرتے ہاں اس, نماز اس, اس بندے کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اس کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ زمین کھلے اور میں زمین کے اندر دفن ہو جاؤ تو سمجھانے کا انداز یہ نہیں سمجھانے کا انداز وہ ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اختیار فرمایا کہ عربی مسجد میں پیشاب کر رہا ہے اور صحابہ کرام اس کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روک دیا اور ان کو فرمایا کہ تم سختی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے نرمی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو اسے سکھاؤ نرمی کرو سختی نہ کرو یہی وہ انداز ہے کہ اگر آج ہماری مسجدوں ہمارے گھروں میں ہمارے لوگوں میں ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو جائے تو ہر طرف نرمی بھی ہو محبت بھی ہو شفقت بھی ہو تعلیم بھی ہو تربیت بھی ہو لوگوں کی اصلاح بھی ہو ہمارا معاشرہ بھی سدھر جائے یہ وہ اخلاق ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بازا میں دعا ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان مبارک پیارے شفیق رحیم کریم اخلاق کے صدقے ہمارے اخلاق کو اچھا فرمائے برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم